شاہ صاحب جو لوگ مووی کو جائز کہتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مووی سے منع فرماتے ہیں جبکہ شاہ عبد صاحب مووی کو جائز کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم جائز وغیرہ کوئی نہیں کہتے بھائی یہ تو پھز گئے تو بس بن جاتی ہماری جائز تو ہم نہیں کہتے نہ کوئی بھی سو ہم اس معاملے میں بریلی شریف میں حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب قبل دامت برقاتم العالیہ کے فتوے کو مانتے سیدھی بات ٹھیک ہے کسی کا ٹی وی میں آ جانا مووی بننا یہ اور چیز ہے اس کو جائز یا ناجائز جاننا یہ اور ہے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے